یہ تو ہم بہت پہلے بتا چکے کہ ہمارے نزدیک الکوحل جو ہے وہ شراب کی بدترین قسم ہے الکوہل میں شراب میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ شراب کو تو غیر مضر بنانے کے لیے اس کو مزید فائن کیا جاتا تاکہ زیادہ نقصان نک کوئی شراب پینے والا آدمی اگر بیس سال میں مرے گا تو الکوہل اسپرٹ پینے والا آدمی شاید پانچ سات سال میں مر جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور ادیش شریف میں حرام میں شفا نہیں یہ طے اس لیے ہر وہ چیز جس میں الکوہل ہے اور یہ میں نہیں کرا آل حضر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھی یہ کوئی کھانے کا مسئلہ نہیں تھا یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کالے ریکارڈ نکلتے تھے سیاح ہوتے تھے اس پہ چابی بھرنے کے بعد وہ سوئی کا ایک ہوتا تھا وہ اس پہ لگاتے تھے ریکارڈ چلتا تھا تو اس ریکارڈ میں جیسے گانے بھرے جاتے تھے غزلیں بھری جاتی تھی اس میں قرآن کی آیتیں بھی بھرنی شروع ہو گئیں تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ گرام فون کے ریکارڈ میں قرآن مجید بھرنا کیسا ہے اب دیکھیے اپنے زمانے کے موقع کی وسط نظری ایک چٹائی اور بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں آل حضرت نے فرمایا یہ جو گرام فون کا ریکارڈ بنتا ہے نا اس کے اجزائے ترکیبی میں ایک جز جو ہے وہ اسپرٹ ہے اور اسپرٹ خالی شراب ہے لہٰذا اس ریکارڈ میں قرآن مجید کا بھرنا حرام ہے جس میں اسپرٹ لکھ اب اسپرٹ کھانا تو آپ جانتے ہمارے میں اس کے نجیس ہونے کا حال یہ ہے کہ کوئے میں کتا گر جائے کتا نکال لیں اَسی ڈول نکال لیں تو پانی پاک لیکن اگر ایک قطرہ شراب کنویں میں گر جائے تو پورا کوواں خالی کرنا پڑے گا تم اُلخبائے صحیح ہے لہٰذا ہمیں اس کی اجازت نہیں بہت سے کہ بھی دوں اجازت دی ہے کہ اب وہ بہتر ہے جانے کہ بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں جی لوگوں کی نمازیں ہو جائیں اس لیے ہم نے فتویٰ دیکھ دیا کہ یہ جائز ہر خراب ہو رہی یا ہو رہی ہیں اچھا پھر بہت سے ہمارے عوام کہتے ہیں جو سینٹ ہم لگاتے ہیں بھائی جب لگا لیا نا تو اڑ گیا تو وہ سمجھتے ہیں کپڑا پاک ہو گیا اچھا پیشاب کپڑے پہ لگ جائے سوکھ جائے پاک ہو جائے گا بھائی سوکھنے سے جو پاک ہوتی وہ زمین ہے زمین پر علاجت گر جائے اور زمین اگر سوکھ جائے تو زمین پاک ہوتی ہے کپڑا سوکھنے سے پاک نہیں ہوتا لہٰذا جس شے میں الکوہل اسپریڈ کی آمیزش ہے اس کو پرہیز کیا جائے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو جو اہل علم حضرات ہیں کچھ طلبہ ہیں یا آئے ہوئے ایک اس پر سیمینار ہوا آ, مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ بہت بڑا اس میں بعض علماء نے لکھا کہ جیسے کھانسی کے شربت میں الکوہل ہے بعض ادویات میں الکوہل ہے تو بعض حضرات اپنے مکا میں نے وہ پڑھا بعض حضرات اپنے مقالے میں یہ لکھا کہ جب کھانسی کے شربت کسی دوا میں جائے تو وہ ایک تو کم مقدار میں ہوتی ہے اور وہ اس میں حل ہو جاتی ہے اس لیے اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے کہ وہ حل ہو گئی اس میں اور ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو دیکھیے شراب جو ہے کسی چیز میں حل ہونے کے بعد وہ چیز پاک نہیں ہوگی شراب کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک مقدار شراب کی اتنا نمک اگر اتنا نمک اس میں ڈال دیا جائے تو شراب ختم ہو گئی وہ سرکہ کا بن گیا تو نمک کے علاوہ کوئی چیز بھی اس کی حید کو نہیں بدل سکتی کھانسی کے شربت میں اگرچہ اس کا کوئی فنکشن نہیں صرف وہ شربت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایک آدھ قطرہ اس میں الکوہل ہے لیکن جب وہ ناپاک چیز پڑ جا تو خراب اور آج کل تو یہ سہولت ہے آپ دیکھیں ہالینڈ کا دورہ کیا سب سے بڑی کمپنی ہالینڈ میں پرفیوم بنانے والے تو انہوں نے تو جب دیکھا کہ مسلمان یہ الکوہل سے نفرت کر رہے ہیں تو فری فرم نکال استعمال کے, کے مسلمان کھنچتان کے اس کو جائز کر رہے ہیں تو یہ جس میں بھی الکوہل کے آمیزش ہو اس سے بچنا چاہیے بلکہ ہمارے علماء یہ تک لکھا کہ حرام چربی کشتی میں لگانا جائز نہیں کشتی میں چربی لگائی جاتی پانی سے بچنے کے تو حرام چربی کو کشتی کے باہر لگانے سے منع کیا تو حرام چیز کو پیٹ میں جانا جو ہے یہ تو بہت زیادہ میرا خال ہے وہ ہے آ, گناہ عظیم اللہ محفوظ رکھے بے برکت ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما